سورہ ظمر نام اس سورت کا نام آیات نمبر اکہتر اور تہتر یعنی وسیق الزین کفرو الا جہنما زمر اور وسی ن الزین تقبل جنتی زمر سے ماخوذ ہے مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں لفظ زمر آیا ہے نزول آیت نمبر دس و عرب واح وا سے اس امر کی طرف صاف اشارہ نکلتا ہے کہ یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی بعض روایات میں یہ تصریح آئی ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت جعفر رضی اللہ تعالی انہوں بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہوا تھا جبکہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا عزم کیا روح المعانی جل تئیس صفا دو سو چھبیس موضوع اور مضمون یہ پوری صورت ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی اور اناد و مخالفت سے لبریز فضا میں دیا گیا تھا یہ ایک واز ہے جس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے اس میں دعوت محمدی علا صاحب سلاط وسلام کا اصل مقصود بتایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی طاعت و عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے اس اصل الاصول کو بار بار مختلف انداز سے پیش کرتے ہوئے نہایت زوردار طریقے پر توحید کی حقانیت اور اسے ماننے کے عمدہ نتائج اور شرک کی غلطی اور اس پر جمے رہنے کے برے نتائج کو واضح کیا گیا ہے اور لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ کر اپنے رب کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں اسی سلسلے میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہے تو اس کی زمین وسیع ہے اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو اللہ تمہارے صبر کا اجر دے گا دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ان کفار کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دو کہ ان کا ظلم و ستم کبھی تم کو اس راہ سے پھیر سکے گا اور ان سے صاف صاف کہہ دو کہ تم میرا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر ڈالو میں اپنا یہ کام جاری رکھوں گا بسم اللہ تین من اللہ العزیز الحکیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ اے نبی یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے دین الخال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 لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب خلق السماوات والارض بالحق یکور عل عل اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر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 یخل کم فی بوتونی امت کم خلقی خلتی ملک رب خم لہُ ملک لہُو نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ نر و مادا پیدا کیے مویشی سے مراد ہیں اونٹ گائے بھیڑ اور بکری ان کے چار نر اور چار مادہ مل کر آٹھ نر و مادہ ہوتے ہیں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 تم میں الابی کم مؤ کم فیون ابی کم بے محم تم ان اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے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 نسی عن کو قل تمتع پلت مت کفری من اصحاب النار انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے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 یقین تو دوزخ میں جانے والا ہے کون تن سجمر پلدین اللہ لا يعلمون۔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 یا علاقہ یا ملک اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے تنگ ہو گیا ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں یہ مشکلات نہ ہوں صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا قل انی امرت ان اعبد اللہ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 خوف انا خی تھو کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے قل اللہ له دینی کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا تم دل خاصی الگ لکھوں تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو کہو اصل تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو گھاٹے میں ڈال دیا خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیا ہے لہم ومن ون و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 جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو لکین لگینت لہم غوری ہے غور میں بنی تم الله۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پہ منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا النچر اہ ال م فصل کہ مختلف لکھل وکھرال ال الب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 شوشا مل دین یون ست لین جلدی خیلک دلہ میش ومن يضلل اللہ, فما له من هاد اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دوہرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مِنْ كُلِّ مَثَلٍ کل يَتَذَكَّرُونَ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں آئے لعلهم ربینت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 بل لا يعلمون اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلک آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے الحمد مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ایک آقا کی غلامی اور بہت سے آقاؤں کی غلامی کا فرق تو خوب سمجھ لیتے ہیں مگر ایک خدا کی بندگی اور بہت سے خداؤں کی بندگی کا فرق جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو نادان بن جاتے ہیں نئی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے تم ان کم یم دو کم تختم آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے جز چوبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے والذی جاء وصدق به ہم المتقون اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا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 لی یکفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون تاکہ جو بدرين اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو عجر عطا فرمائے اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبَدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اے نبی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟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 فر عئی تم تند ان عوادنی عل بھی دوری حل کی شف تری او ارادنی بھی رحمتیل محمتی ال ہسبی عل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 نئی ادب کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں کل کی تب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 دون اللہ ش اولا کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے یعنی ایک تو ان لوگوں نے اپنے طور پر خود ہی یہ فرض کر لیا کہ کچھ ہستیاں اللہ کے ہاں بڑی زور آور ہیں جن کی سفارش کسی طرح ٹل نہیں سکتی حالانکہ ان کے سفارشی ہونے پر نہ کوئی دلیل نہ اللہ تعالی نے کبھی یہ فرمایا کہ ان کو میرے ہاں یہ مرتبہ حاصل ہے اور نہ خود ان ہستیوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم اپنے زور سے تمہارے سارے کام بنوا دیں گے اس پر مزید حماقت ان لوگوں کی یہ ہے کہ اصل مالک کو چھوڑ کر ان فرضی سفارشیوں ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کی ساری نیازمندیاں انہی کے لیے وقف ہیں ان سے کہو کیا وہ شفاد کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں لہم الخی إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے یعنی کسی کا یہ زور نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے حضور میں خود سفارشی بن کر اٹھ ہی سکے کجا کہ اپنی سفارش منوا لینے کی طاقت بھی اس میں ہو یہ بات تو بالکل اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے سفارش کی اجازت دے اور جسے چاہے نہ دے اور جس کے حق میں چاہے کسی کو سفارش کرنے دے اور جس کے حق میں چاہے نہ کرنے دے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو وہ ادیر مین دست جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں یہ بات قریب قریب ساری دنیا کے مشرکانہ ذوق رکھنے والے لوگوں میں مشترک ہے حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی جن بدقسمتوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے وہ بھی اس ایب سے خالی نہیں ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ اکیلے اللہ کا ذکر کیجئے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا جبھی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کی کلی کھل جاتی ہے اور بشاشت سے ان کے چہرے دمکنے لگتے ہیں قل اللہم مفاطر عالم الغیب انت بین كانوا کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے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 وبدى لهم من ما لم يكونوا يَحْتَسِبُونَ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی تو یہ روزے قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے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 اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مزاق اڑاتے رہے ہیں ف عل مسل د ادی تو ہوں علم۔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 سئی اے تم کسبین سی اے سَيِّئَاتُ کسبو كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں او الم یعلمو ان اللہ يبسط الرزق لمن یشاء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 عبادي الذين على لا من رحمة الله. إن الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو بعض لوگوں نے ان الفاظ کی یہ عجیب تعویل کی ہے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وَََََََََہ وسلم کو خود اے میرے بندوں کہہ کر لوگوں سے خطاب کرنے کا حکم دیا ہے لہذا سب انسان نبی صلی اللہ علیہ لہى وسلم کے بندے ہیں یہ در حقیقت ایک ایسی تعویل ہے جسے تعویل نہیں قرآن کی بدترین مانوی تحریف اور اللہ کے کلام کے ساتھ کھیل کہنا چاہیے یہ تعویل اگر صحیح ہو تو پھر پورا قرآن غلط ہوا جاتا ہے کیونکہ قرآن تو از اول تا آخر انسانوں کو صرف اللہ تعالی کا بندہ قرار دیتا ہے اور اس کی ساری دعوت ہی یہ ہے کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے وہ تو غفور و رحیم ہے وَأَنی اصلی مول ہوں منگ کبلی تی ملا دن کبلی املا دسمل تورو پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیباً جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ تم اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچے اور امثال اور قصوں میں جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا ہے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے بخلاف اس کے جو شخص حکم سے منہ موڑتا ہے منع کی گئی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کے واض و نصیحت سے کوئی اثر نہیں لیتا وہ کتاب اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے کتاب اللہ بدترین قرار دیتی ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو <سلام>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 بلکہ میں تو الٹا مزاق اڑانے والوں میں شامل تھا لکھوں تم انمت یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا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 بها وكنت من اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا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 اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا ان کو نہ کوئی غزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کل اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں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 اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ وہ میں قد قدری وب یو ملکی و تم کو مینی صبح نہ ہوں میں شرکوں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 مٹھی میں ہونے اور ہاتھ میں لپٹے ہونے کا استعارا فرمایا گیا ہے جس طرح ایک آدمی کسی چھوٹی سی گیند کو مٹھی میں دبا لیتا ہے اور اس کے لیے یہ ایک معمولی کام ہے یا ایک شخص ایک رومال کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کے لیے یہ کوئی زحمت طلب کام نہیں ہوتا اسی طرح قیامت کے روز تمام وہ انسان جو آج اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمین اور آسمان اللہ کے دستے قدرت میں ایک حقیر گیند اور ایک ذرا سے رومال کی طرح ہیں پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں ونفخ في, الصور فصعق من فِي السَّمَاوَاتِ سوری فِي الْأَرْضِ إِلَّا فس شَاءَ تم ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اخروف فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اور اس روز سور پھونکا جائے گا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 نوشحد اب نوشد بلحکم زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتاب امال لا کر رکھ دی جائے گی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 وَقَالَ لہم خَزَنَتُهَا أَلَمْ المی کھوم رت يَتْلُونَ لبی آيَاتِ رَبِّكُمْ لون کم ویو لون هذا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 خبھی سم متکبری کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بڑا ہی برا ٹھکانا ہے یہ متکبروں کے لیے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 جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارس بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں پس بہترین عجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے ترمل مولاؤ شیو سب نبی ہم ربی وین بلحی وکیل الحمدول روبی لال اور تم دیکھو گے